السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ما شاء اللہ ماشاء اللہ اللہ روزانہ سنتے ہوں گے جب اللہ کے کچھ بندے جین کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں تو آسمانوں میں دھوم مچ جاتی ہے اللہ بھی رش ہے، ہیں دیکھو میرے بندے اور ان کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے ان کی مقویت کا اعلان ہو جاتا ہے اللہ پاک ہمیں آپ کو اور امت ہر طبقے کو اپنے کرم سے قبول فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوقل عليه ونعرض بالله من شنور أنفسنا ومن سيئات يعمى من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي ها له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ونصود صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فبارك وسلمت أسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لا لهم والعب فإن الدار الآخرة لهي الحيقان لو كانوا يعلمون وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم بيانات كليبس يوتيوب صلى الله عليه وسلم الا الا ان رحل الاسلام دائره الا ان نجح الاسلام دائره حلا فدورو حيث دارت أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام اور قابل صدها صد احترام ساتيو بايو بزرقو الله جل دلاله وعمنواله كنعمة اس کی کوئی انتها نہیں کوئی گن نہیں سکتا ان نعمتوں میں اس بندے کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی دی پیدا کیا زندگی دی اور اتنی قیمتی اتنی قیمتی کہ اس کا ہر سانس جیسے لوگ دولتوں سے بڑے بڑے سودے کرتے ہیں لاکھوں کے کروڑوں کے کہ اس کی زندگی کا ہر سانس بڑی بڑی جنتوں اور بڑے بڑے انعامات اور بڑی اللہ کی رضا اور خوش ندی کا سودا کرنے والی زندگی تھی جس کے ہر سانس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتے یہ الگ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس کام کے ذریعے پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو ایک غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں اور غلط فہمی کیا ہے ہر ایک کی زبان پر میری جان میرا مال میری جان میرا مال, جان میرا مال کہاں سے لائے اماندی دی دادا ندی دی، کہاں سے آئے ایک تنہ تنہا اللہ کی ذات اس نے اپنے پتل سے سے ایک پانی کی بوند پر کیسا انسان ہر چالیس دن کے بعد ہر چلے کے بعد تغیر تبدیلی آتی رہی چار مہینے میں زحم مادر میں اچھا خاصا غلا چنگا بچہ تیار ہوتا ہے پھر چار مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے اللہ کی طرف اور وہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا میں آتا ہے کہ اب دنیا میں زندگی کے ساتھ آیا ہے یہ زندگی کتنی قیمتی ہے اور کیسی کانٹے کی ہے یہ بہت مختصر بہت مختصر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہمارتی ماں بہ نہ سکے نہ صبری میری امت کی عام درمیانی امت درمیانی عمر ساٹھ ستر خال خال پسی نبے سو لیکن یہ اتنی کانٹے کی ہے اتنی کانٹے کی ہے کہ اسی پر سائرہ بننا اور بگڑنا ہے اسی لیے کہتے ہیں صاحبہ کو بھی یہی سمجھایا تھا حضر رقم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری جان ہمارا مال اور اس مال کو اور جان کو کہاں لگاتے تھے صرف جسرا کے دربار کا ٹکٹ مل جائے اس کے دربار میں گھسنے کا جیسے پلیٹفارم اور وہ لیتے ہیں نا اسٹیشن پر صرف اسرا کے دربار میں اور اس کی قیمت اس وقت میں ڈھائی لاکھ تھی اور ان کے پاس کھانے کو کھجور نہیں پینے کو پانی نہیں ڈھائی لاکھ لاویں وہ قتل و غارت اور وہ خون رسی اور وہ دشمنیاں اسی پر ساری جان لگ رہی تھی مال لگ رہا تھا ہر ایک کا یہ اعلان میری جان میرا مال میری جان میرا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سراپا پا نور سرا رحمت آپ نے سبق پڑھایا یہ تمہارے دعوے میری جان میرا مال کہاں سے لائے یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کی مون میں اور پھر کیسے کیسی شکل کیسی صورت آنکھیں کان ہاتھ پیر دل دماغ है? اور پھر اس میں روکوں کی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہی زندگی اللہ کی امانت بھی ہے اور یہ قرآن نے اور حدیث نے بیان کیا ہے اللہ کرے ہم پڑھنے لکھنے والے اور سیکھنا سکھانا ہمارا ماحول بن جائے کہ ہر نعمت کے لیے اللہ نے لائن شکر تم لذیرن اگر نعمت کی قدر کرو گے نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو ہم بلاتے ہی چلے جائیں گے نعمت میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے اور کیسی چندروزہ ختم ہونے کے بعد پھر وہ جو ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی جوانی ہے تو تندرستی ہے تو کھانا پینا ہے تو نبیوں کا پڑوس ہے صحابہ کا پڑوس ہے پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں اور جامع کا اثر ہے آپ کے سینے سے لگایا جانا ہے نام اعمال کا سیدھے ہاتھ پہ ملنا اللہ کی خوشندی کے ساتھ خوشی خوشی جنت کی طرف کہ وہ ساری زندگی ہے کیا کہ چند روزہ زندگی کی قدر کر لی اس کا صحیح شکریہ ادا کیا تو بڑا کی چلے جائیں گے لیکن ساتھ کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے وال ان کفر نا آزادی اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی وقت اور ضائع کیا برباد کیا نہ لگانے کے جگہ لف وقت لگایا نہ بولنے کے بول بولے نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھی آوارہ گردی میں کہ پھر اس پر جو پکڑ ہے اللہ کی بہت سا آخرت میں جو ہوگی وہ تو بہت سا ہمیں لیکن دنیا میں بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ نہ گھر میں چین نہ باہر چین نہ اپنوں میں چین نہ باہر بے چین پریشان ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں چیک اپ کراتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی بے شرینی کروٹیں بدلتا رہتا ہوں کہ جب نیا کی ناقلی ہوتی ہے تو نیند بھی اور کھانے کمانے میں تعلقات میں ایسی دشمنیاں ہو جاتی ہے بھائی بھائی سے باپ اولاد سے اولاد باپ ماں ہے اسی لیے میرے دوستوں ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ یہ زندگی دی اور اس کی قدر بتلائی اس کے نمونے بتلائے کہ جنہوں نے اس نحمت کی قدر کی ان کی زندگیاں دیکھو ان کی اس زندگی میں یہی ہے گھنٹے گھڑیاں دن رات ہفتہ مہینہ سال اس پر ساری زندگی لیکن یہ فرمایا ایک ہے زندگی گزار کر جانا دنیا جانا تو سب کوئی ہے ایک ہے زندگی گزار کر جانا اور ایک ہے زندگی بنا کر جانا جہاں تک گزارنے کا مسئلہ ہے اس میں ساری مخلوق برابر کی شریک ہے چوٹی سے لے کے ہاتھی تک سب کے ہاں آتے ہیں سب کے یہاں دن سب کے یہاں گھنٹے گھڑیاں ہفتے مہینے سال یہ گزر سب کی گزرتی ہے کہ وقت کے گزرنے میں ساری مخلوقات برابر کی شریک لیکن زندگی کی قیمت جب ہے جب وہ بنائی جائے مجھے یاد آیا ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ پورے ملک کا وہاں آخری جوڑ تھا نظام الدین میں اور وہ بھی ان کا آخری بیان تھا عجیب بات فرمائی فرمائی بھائیو کارگزاریاں تو بہت آتی ہیں اتنا بڑا اجتماع اتنا بڑا مجموع اتنی جماعتیں اور اتنی ہیں اور اتنے چار مہینے والے اور اتنے سال والے اور اتنی مشورہ کی اتنے علماء کی کیا گزرایا بہت آتی لیکن فرمایا ہر چیز کی قیمت ہر چیز کی قیمت اس کی اصلی صفت سے ہے اس پر مثال دی کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ انگور کے خوشے کیسے لٹک رہے ہیں موں میں آ پانی آ جائے انار اس کو کھول کر اس کے دانے کہ موں میں پانی آ جائے اور سیبوں کو کیسا سجاتے ہیں اور اس کی خوبیم ایسا ہے ایپل ایزے ڈاکٹر ابھی ایک ایک ایک سیب کھا لو دن میں ڈاکٹر صاحب سے کہا اپنے گھر بیٹھو سارے وٹامنس اور ساری ضرورتیں جسمانی فرمایا کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ ایسے سجاتے ہیں پھلوں والے کہ دیکھتے گھومت پانے آئے آدمی غریب ہے اس کے پاس اس کی حیثیت نہیں ہے روز بچے کہتے ہیں اما کہتی ہے بیوی کہتی ہے بھائی شیو شیو ارے بھائی اپنے پاس تو کھانے کے بھی لالے پڑ رہے ہیں وہ بھی اس نے کہا کہ شاید جو ہو جائے آج تو سیب لے ہی جانا ہے آج تو سیب لے ہی جانا ہے اور اس نے بہت مشکل سے وہ سیب خریدا اس کے وہ ساری خوبیاں اس کے سارے وہ جو تاجر اور دکاندار کہہ رہا تھا اس سب کو سن کے کہ لے لوں اور جیسے سیب لے کے گھر میں داخل ہوئے بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی آج تو بس سیب لائے ہیں نے بھی کہا بہت دنوں سے کہہ رہے تھے بہت خوش بہت خوش اب سارا گھر جمع ہے چھوٹے بڑے بہویں بیٹیاں سیب کاٹے جا رہے ہیں کھائیں گے لیکن جب کاٹا تو اندر میں کیڑ ہے اندر سے سڑا ہوا تھا بتنا دیکھتے ہی وہ کاٹنے والے اور لانے والے نے کہ تیرا ستیا ناس جائے کیا کہا تھا کیا نکلا میرے پیسے حرام کے نہیں تھے اب پھر اس کو بدوائیں دیتا ہے وہ صرف جس کی یہ خوبیاں بیان کی گئی تھی جب اس میں کیڑے چل رہے ہیں حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ ظاہری شکلیں کیا بنگلے کیا کوٹیاں کیا بڑے بڑے مکانات کیسے شک, کیسے مارکیٹ کیسے کپڑے کیسے سوٹ کیسی کیسی کیسی دنیا کے سامان اور فرنیچر اور مشینیں اور گاڑیاں اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ دیکھنے میں لیکنی ہے یہ دنیا دیکھ لوگ تمنا کرتے ہیں اس لیے جب قانون کی دولتیں لوگوں نے دیکھی کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے ایک بہت بڑی جماعت پر جاتی تھی اور خزانوں کا تو پتہ ہی تھا کتنا ہے کیسا ہے بے حد تو حساب لیکن اس سے اٹھا گیا تھا وب تباہ کل دارل آسن سنسنی وقت منت دنیا وہ الله کما اوہ یہ جب تجھے دے رکھا ہے اس اپنی چیزوں سے اپنے سامانوں سے اپنی دولت سے جس پر تو اترا رہا ہے اس سے اپنے آخرت بنا لے اور اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ ہر احسان کا معاملہ کر لیکن جب اس سے کہا تو کہا واہ ان نما ہوتی تو اعلیٰ علم کسی نے نہیں دیا ہے میری اپنی اقل دانش میری اپنے سمجھ بوت میری اقل میں نے میں نے جب بہت کچرایا تو وہی بات جب نعمت کی نافذی کی تو اللہ نے ہنسنا بھی وبیدار ہی لم اس کی دولتوں کے ساتھ اور اس کے وہ سارے گودام اور سارے مالک کے خزانے جتنے تھے ان سب کے ساتھ زمین میں دھسایا خصفنا بھی ہی ابھی جا رہا ہی اور حدیث سے پاک میں ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا اس وقت ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اور وہ دھس رہا ہے دولت کے گمنڈ میں دولت کی اتراہٹ میں تکبر دمن اسی لیے پھر جب دنیا والوں نے دنیا دیکھی تو ایک طبقہ وہ ہوا جنہوں نے یا لئی لنا اسلامہ اون کے کاش ہمارے پاس بھی یہ دولتیں ہوتی ہمارے پاس بھی یہ خلانے ہوتے یہ ہوتا یہ ہوتا ایک بڑی تعداد میں دنیا کا لالچ اور دنیا لیکن جن کو اللہ نے علم دیا تھا نبیوں کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزار رہے تھے جیسے روزانہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں جیسے زندگی تو علم و ذکر والی کہ جن کے پاس علم پردان تھا انہوں نے کہا کہ تم کس پر رہے ہو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے علم کے نتیجے میں دین سیکھنے کے نتیجے میں نبیوں کی تابے داری کرنے میں اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے میں جو ملتا ہے کہ یہ کیا قارون اور کیا کا سونا اور کیا کی چاندی اور کیا اس کے خزانے کہ ایک ایک جنتی کو لاکھوں لاکھوں گنا جس کو دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا اہل علم نے یہ کہا اور جن کے اندر مال کا لالچ تھا جو دنیا ہی کو دیکھ رہے تھے یعلمون من الدنیا یہ علام حیات دنیا وہ صرف دنیا کی چمک دمک اچھل کود دولتیں عہدے حکومتیں بڑے بڑے منصب اور جانا کیا کیا فرنیچر کیا کیا سامان جو اس کو دیکھ کر اسی کو جانتے ہیں کہ یہی چپ کچھ وہ ہمارے آخر سے ہم آخرت سے آنکھیں بند اللہ ہم کو معاف فرمائے اللہ ہم کو معاف فرمائے ہم بھی ایسے غافل ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں قبرستان میں ہیں جنازہ دفن ہو رہا ہے پانچ یہاں کڑے ہیں چار یہاں کڑے ہیں کوئی چپل والا ہے کوئی موبائل والا ہے کوئی کپڑے والا ہے ان پانچوں کی بات سنو وہ کپڑے کے ڈیزائن کپڑے کی قیمت اور کپڑا کیسے وہ موبائل یہ چشمے یہ سب ہیں ارے وہ قبر آواز دے رہی ہے میں بڑوں بڑوں کو کھا چکی ہوں داراؤ سکندر اسے میں آئے ہیں ایک دن تجھے بھی آنا ہے ہر ایک کو ہے قبر کہہ رہی ہے قبرستان میں کھڑے ہیں لیکن ہر دنیا ہائی دنیا کپڑے والوں کے تسکرے کپڑوں کے جوتے والوں کے جوتے کے اور موبائل والوں کے موبائل کے اس اسی لیے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر اکثرو من ذکر لحاظ مین ندار الموت مزوں کی خواہشات کی لذتوں کی اور چٹاروں کی کھاتے ہیں نا کے ساتھ اور چیزوں اس کی کمر توڑنے والی کو زیادہ یاد کرو یعنی موت کو حضور نے فرمایا کہ روزانہ آواز دیتی ہے جو زمین پر چل رہے ہیں زمین پر چلنے والوں کو کب ایک دن آنا ہے ایک آنا ہے. لگ پتی ہے کروڑ پتی ہے بہت بڑے عہدے پر ہے کچھ ہے کچھ ہے جو آنا یہاں ہے اور مٹی بن جائے گا کیے کھائیں گے اور کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا وہاں اس لیے اس سے بھی کہا تھا وہ تھا خیما آتا یہ بات تو کہی جی اللہ نے قارون سے لیکن قرآن میں نازل فرما کر قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو وہ مشرق والو مغرب والوں شمال والوں جنوب والوں دیہاتوں والوں شہروں والوں ملکوں والوں عہدوں والوں اور زمینداروں او دولتوں کے گھیر میں اور سونے چاندی میں بیٹھنے والوں رب ماتا كا لا بت اللہ نے جو دنیا دی جی ہے اس سے آخر بناؤ اس لیے حضور حکم صلی اللہ عصم تو اللہ کے پیغمبر ہیں جو اللہ چاہتے ہیں وہ پیغام سناتے ہیں آپ نے فرمایا ان دنیا خل پت حکم ہاں اتنی بات ہے یہ اللہ خود اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے جتنا سونا جتنی چاندی جتنا پیٹرول جتنا جو کچھ اور روز نئی نئی کامیں روز نئی نئی تحقیقات پلا جگہ یہ ہے پلا جگہ یہ ہے پرانا جگہ, جگہ یہ ہے یہ سب تمہارے ہی لیے ہے لیکن حضور نے پیغام چنایا وہ ان کم لے لنیا خلکت لکم و ان خلو تم لے لنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے اس کہ جب دین سکھا جاتا ہے حلال حرام جائز ناجائز قبر میں نور کیسے ہوگا قبر کیسے پھینچے گی قبر میں کتنے بڑے بڑے انگارے اور قبر میں کیسا فرش ایسا سوچ جیسے دلہا دلہن سوتے ہیں فرشتے آئیں گے اور سنائیں گے لوریاں گائیں گے کہ اس کو جو خبریں دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علب نے اس دنیا سے اپنی آخرت بنا لیکن وہی بات یہ عالم من نزاح عام طور پر کیا تاہر کیا کاشکار کیا انجینئر کیا ڈاکٹر کیا عوام کیا فواز کیا پڑھے لکھے کیا ان پر کیا مرد کیا عورتیں دنیا کی چمک دمک اس پر یہاں زیادہ کمائی ہوگی یہاں زیادہ کمائی ہوگی جیسے فیرونگ کا حال تھا نا فیرون کیا ہوا تربوز بیچتا تھا تربوز گاؤں میں اب تربوز گاؤں میں بہت سستے دودھو آنے کے کسی نے اس کو لالچ دیا کہ یہاں دودھو آنے میں بیچتا ہے شہر میں چلا جائے گا سٹی میں تردو آنے کے بجائے دو روپے میں بکے گا اس کو بھی لگ گیا چسکا مالدار بننے کا دو تربوز ایک طرف دو تربوز ایک طرف گھرے پر لاد دیے اور چلنا شروع ہوا یہ جو جب گاڑیاں چلتی تو راستے میں ٹول آتے ہیں نا ٹول نا ایک ٹول ناکے سے گزر رہا تھا اے جی تھی معلوم نہیں آ ٹول ناکے پر دینا پڑتا ہے سب میرے پاس تو یہ ہے تربوز ایک ٹول ناکے پر ایک تربوز دوسرے پر دوسرا تین پر چار ٹول نہ کے آئے جانے تک میں چاروں تربوز ختم اب گزا بھی سر پڑ گیا کہ اس کو کیا کھلاؤں تو اس کو چھوڑ دیا اور خود نے چادر کندھے پہ ڈالی اب قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا یہاں تو اسی طرح کمایا جاتا ہے بڑے شہروں میں تو روز جنازے آتے ہیں جنازہ آیا تو جنازے والوں سے اے قبر کی فیس دے دی پگھر کے پیسے دیئے، نہیں اب وہ بہت تعجب ہے یہاں تو قبر کے پیسے کبھی دیے نہیں کس نے دیے؟ کے خواہ کون فکر ہے اس کے ساتھ ایک آیا شام تک میں اچھے خاصے جنازے اور قبروں کی فیس ایک دن آیا وزیر کا جنازہ تو اس کے ساتھ والے تو بہت بڑے بڑے افسران اور کون اور کون اس سے بھی یہ قبر کی فیس میں نے کہا بھائی ہے ہم نے تو کبھی تھا نہیں اس نے قانون بنایا دے دو چلو اس کو چپ کرو اس کو دے دیا قبر کو دفن کر کے چلے گئے آیا الیکشن اور اس کو جب اس نے اس طریقے سے لوگوں سے لوٹنا شروع کیا پکڑ کر اس کو جیل میں ڈال دیا وہ جیل میں ہے اور یہاں الیکشن ہے وزیر مت تو مر گیا اس کو دفن کر کے آ گئے کہ آپ کون ہو لوگوں کی رایا ہے ارے وہ بڑا چولاک ہے بڑا ہوشیار ہے بڑا ذہیل ہے جس کو تربوز لے کے آیا تھا وہ تو خالی ہو گئے اور اب لکھپتی بن گیا اس کو یہ چاہیے اس کو بنا دیا کان کو اور نشہ ہوتا ہے نشہ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے ایسے دولت کا نشہ بڑے ماں باپ کی اولاد ہونے کا نشہ بڑے خاندان کا ہونے کا نشہ اس کو نشہ تھا دولت کا کہ یا تو تربوز بیچتا تھا یا حضرت مثال صلاحت تسلیم کو اللہ پاک نے بھیجا عید بلا فراؤن توام فکل حل کا رب کا فتکشم راہل آئے تل فقا وسام بنا در رب کمل اعلی حضرت مصلی السلام کو اللہ نے بھیجا کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے اس کے پاس جاؤ اس کو سمجھاؤ اس کو دعوت دو میں تجھے سمجھاؤں اللہ کا تعارف کراؤں اللہ کیسے ہیں کہنے لگا ہے کون اللہ کیسے اللہ اگر آپ دکھ کو مزا میں ہوں تمہارا پر روزگار یہ نشے جو ہے نا نشے اس لیے میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ حضر نے فرمایا نشوں کی کمر توڑنے والی اور مزوں کی کمر توڑنے والی کو زیادہ یاد کیا کرو یعنی موت تو اس کو حادث اللہ تو اللہ ہے ہر چیز پر قادل اب آیا وہاں سیلاب اور وہاں پانی اور اس کی فوجیں اور اس کا نشہ روز ہم یوں کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے پلی لون ارے یہ تو مشتمل کے لوگ ہیں ان کی حیثیت کیا ہے ہم ان کی ایک ایک کی آیا جا رہا ہے اور دعوے کیا تھے ارے سلی ملکوں مس وہ دل ہمارا تجریب ان سکتی ملک میرے قبضے میں نہیں ہے اور نہیں ہے اور میرے کمرے میں یہ میں جس کا جاؤ, چاہوں اس کی کش کے جانے دوں اور نہ چاہوں نہیں جا سکتی کیا جنگ مار رہا تھا اور کیا دعوے کر رہا تھا جب خوب بیچ سمندر میں آیا ہے جس پوری فوج کے ساتھ اللہ نے جب اگر لگا تو کہنے کا میں ایمان لاتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں میں تیری ایسی تیسی آج تیرا ایمان قبول نہیں ہے ہاں کلو منورج جی کریوازی کلین تک کون لیمن خالفہ اتنا ہے کہ تیرے وہ سارے نشے اور تیری وہ ساری ڈنگیں اور سہ سارا تیرا،, تیرا،, تیرا وہ کھمنڈو غرور اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے ہم دنیا کو قیامت تک دکھائیں گے آج ہم تیرے تجھے بچا لیں گے بچا دیں گے آج بھی مصر کے عزائب خانے میں فروغ کی لاش لٹک رہی ہے جو جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے جیسے یہ میوزیم وغیرہ ہوتے ہیں نا میوزیم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مصر کے اس میوزیم میں فرون کی لاش تو یہ ہے جو کہتا تھا میں خدا ہوں میں ہوں میرے پاس جو تربوز بیچتے بیچتے یہ بناتا اب لاش لٹک رہی ہے اور ہر ایک کو اسی لیے قرآن نے واقعات بیان کر کے نبیوں کے پیغمبروں کے امتوں کے فرما برداروں کے نافرمانوں کے سرخ اس طرح کے واقعات بیان کر کے ان نفی دان کا برت البا جن کی کھوپیوں میں عقل ہے جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی عبرت ہے کہ یہ تھا اور یہ ہوا یہ تھا یہ ہوا اس لیے ہم کو جیسے حضرت یوسف علیہ علیہ السلام سل یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام ارزل اور حضرت یعقب علیہ السلام کا رونا ان کے آنسو ان کی ہچکیاں بھائیوں کی بھائیوں کی کیا ابا کو آب بہت پیارا ہے اس کو دو, دو اس کو پتل کر دو ایک بھائی نے کہا نہیں بھائی قصل مت کرو اس کو کہیں یہ چلو کسی کو ہمیں ڈال دو کوئی قافلہ گزرتا ہوگا تو نکال نکالے گا بس تو جائے گا زندہ رہے گا لیکن ابا کی آنکھ کا تارا نہیں بنے گا پھر ہم لوگ ہماری حیثیت بن جائے گی یہ جو لوگوں کو اپنی حیثیت بنانے کے لیے پتہ دنیا کیا کیا کر رہی ہے کس کی ٹانگ کھینچتی ہے کس کی سر ہیں کس کی دولت لوٹتے ہیں کس کے چاپ اور چپ وہ رہے ہیں یہ بھائی نے کہا نہیں بھائی قصل تو نہیں کرنا ہے حضرت آپ قبل اسلام سے کہا تھا ابا یہ یوسف ہر وقت آپ کے پاس جاتے ہیں ہمارے ساتھی بھیجو نا ہم کھولا ان کو کیا گھما پھرا کے لائیں گے حضرت کیا پسند کہا بھائی مجھے ڈر ہے کہیں تم جاؤ اور تم تو ماشاءاللہ اللہ ہٹتے کٹے آئیے اور, اور کہیں دور نکل جاؤ میرے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے ابا کیا باتیں کرتے ہیں آپ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو اس کا بال نہیں نکالو گے ابا نے بات قبول کر لی لے لیے ساری اسکیم بنا کے اور ایک جگہ کونے میں ڈال دیا ایک کافلا گزر رہا تھا نے وہ تو, تو اللہ کا نظام ہے ہر چیز پر اللہ کی قدرت کیا گزار رہا اور اللہ کا نظام وہیں سے بھی نکالے گئے جیل خانے میں بھیجے دا... بھی گئے اور جیل خانے کیسی تہمت لگائی اور اس کے شوہر نے اس کو کیا کہا اور پھر او ہو کتنے پھر وہ بھائی جنہوں نے مل کر نالا تھا ان پر حالات آئے اور کیسے کیسے آئے حالات وہی وہ آئے ان کے در پر حضرت اس میں بھائی جان صاحب حضرت مستر. ہم بھوکے ہیں بچے ہمارے بھوکے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں آپ اپنے پاس سے کچھ ہم کو ڈال دیجئے گا جنہوں نے وہ اسکیم بنائی کہ ان بھیک مانتا یوسف کے دروازے پر پہنچایا اللہ بڑی قدرت والے ہیں حالات تو بدلتے ہیں جب نعمتوں کی ناپدلی ہوتی ہے تو یہ حالات دکھاتے ہیں اور جب بدل ہوتی ہے تو کس کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں بیانات کلپس ان صحابہ نے اسی لیے ایک مرتبہ حضور رکم صنع تشریف فرماتے مسجد کچھ صحابہ دور بیٹھے تھے حضور خود اٹھ کر ان کے پاس گئے اب پوچھا کیا کر رہے ہو جیسے ہم آپس میں پوچھتے ہیں ارے بھائی کیا نہیں حضور نے ان سے پوچھا کیا کہتے نحمد اللہ و اللہ نعمت الاسلام اللہ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ, وسلم جس اللہ وسلم نے چھ سو سال کے گفروں شیخ کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھانے کے بعد ایمان کی دولت سے نوازا اسلام کی دولت سے نوازا اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس لیے میں آج کیا کرتا ہوں ساری حیات صحابہ کے واقعات تینوں جلدوں کے اور یہ حکایت صحابہ جو شیخ نے فضائل میں ساری صحابہ ارام کی نعمتوں کی شکر گزاری کی کارگزاری جب کبھی کوئی تقاضا آیا جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ آل کی پرواہ نہ اولاد کی پرواہ اللہ کا حکم ہے دنیا آخرت بنے گی وہ صحابہ نے کر کے جگہ اور ان کو ہمارے لیے نمنا بنایا کہ ان کی راہ چلو ان کے جیسے جینا سیکھو ان کے جیسے مرنا سیکھو ان کے جیسے رہنا سیکھو تو فرعن آج بھی لٹک رہا ہے وہ قارون آج بھی دھس رہا ہے فرعون لٹک رہا ہے کہ کیا ہے ساری دنیا کے لیے ربرت رب. ہے اس لیے کہ بہت حضور رقم صلی اللہ سے فرمایا الکئی سمندان انفسہ امل الما بال الماؤ و لاج رمنات وفسہ وہ سمندار اللہ فلاسر بہت سمجھدار ہے بہت سمجھدار ہے اللہ کا وہ بندار بندی جو اپنی خواہشات اپنی منمانوں اور اپنی جی کی چاہتوں پر کنٹرول اور قابو کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے بڑا نادان بڑا نا سمجھ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاری مار رہا ہے جو اپنے اپنے رس اور اپنی خواہشات کے پیچھے جنوروں, جانوروں کی طرح بھاگا بھاگا جیسے کتا کے کے پیچھے بھاگتا ہے نر مادا کے پیچھے گدا گدی کے پیچھے جسے بات ہے کہ بہت ناسمل ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاری مارتے ہیں اپنی خواہشات اپنی منمانیاں اپنی جی کے چاہتے ہیں کہ حلال کی حرام کی جائز کی نہ آجائش کی اللہ راضی ہوں گے قبر جہنم کا گلا بنے گا یا قبر جنت کی تیاری بنے گی ان شراج سے گزرنا ہوگا یا کٹ کے ٹہلنے میں اس کو کوئی سوچتا نہیں اور ہائے دنیا ہائے دنیا ہائی دنیا کہ جتنے چاہے نشے کر لو ہر نشہ ہر نشہ اپنے وقت اتر جاتا ہے دولتوں کا نشہ خاندانوں کا نشہ بڑے باپ کا ہونے کا نشہ بڑے شوہر کی بیوی ہونے کا نشہ یہ سب عورتوں میں بھی مردوں میں بھی یہ نشا کسی کا رہا ہے نہ کسی کا رہا یہ سورج کو دیکھتے نہیں ہو صبح تو, تو کیسا معصوم پیلا سورج جب درو ہوتا ہے بہت معصوم پھر اس کے بعد چڑھتا ہے اور چڑھتے چلتے جب نصف النہار ہار پر آجے, اجے پر آتا ہے تو اچھوں اکشوں کی ہمت نہیں ہوتی جو اس سے نظریں ملا لے اس کی آنکھیں چندیا جائے گی پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں کہ سوال کب ہوگا پھر کہتے ہیں ایک مسل دو مسل کہ اب آج گروپ کتنے بجے کہتے ہیں یہ وہی ہیں جن سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا اب یہ ڈوب رہے ہیں ہر کمالے راسوالے ہر کمالے وہاں سوالے جو جتنا اچھلتا ہے اتنا سوال اور سب سے آخری نشہ اترتا ہے موت پر کہ وہاں کوئی کسی کے ساتھ نہیں بیوی نہ بچے باپ نہ بیٹے بھائی نہ بھتیجے کوئی نہیں اس لیے ان کا خالی زندگی گزارنا نہیں ہے زندگی گزارنے میں تو ساری مخلوقات برابر کی ہے یہ سورج روز نکلتا ہے روز ڈوبتا ہے روز نکلتا ہے روز ڈبتا ہے رات روزانہ آتی ہے رازا, رنا جاتی ہے دن روزانہ چڑھتا ہے پھر ختم ہوتا ہے یہ تو زندگی گزارنے میں زمین کی مخلوقات آسمانوں کی مخلوقات کے وقت سب کا گزر رہا ہے یہ اشرف المخلوقات یہ انسان جسے اللہ نے اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا اور جس طرح اللہ رحم الرحمین اس انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے رحمت اللہ عالمین نبی دیے جی. الرحم الرحمین کے بندے ہو رحمت اللہ عالمین کے امت میں ہو دو رحمت والوں کے بیچ میں ہو اور انہوں نے تمہیں راستہ بتایا ہے ان ان تبدونی فربدونی شروع مستفی یہ قرآن کہہ رہا ہے یاسن شریف میں ہے یہ شیطان یہ خواہشات یہ منمانیاں یہ اچھل یہ دنیا کے سارے رنگ روپ ارے سیدھا راستہ یہ ہے قرآن والا جو نبی نے نبی اللہ کے پاس چلائے اور جزول عنہ اللہ عن محمد صلی اللہ علیہ ویما کیا آپ نے آپ جو کچھ لائے اپنے ساتھ نہیں لے گئے سارا امت پہ لے کر پہلے دن کی ایمان کی دعوت امت کے حوالے اللہ اور اتنے فضائل اور ایسے مسائل جو آدمی روزانہ سو مرتبہ لا الا لاہ پڑھتا ہے لا اللہ محمد الرسول اللہ لا اللہ محمد الرسول اس کا چہرہ قیامت میں سعودی راج کے چاند جیسا کرزائل بھی بتائے ایک دفع کا کلمہ کہ بندہ جب زمین پر کھڑے ہو کے کلمہ پڑھتا ہے زمینوں کو آسمانوں کو چیرتا ہوا سے الہی کے سامنے جاتا اور جب تک اس کی مقفیت نہیں ہوتی اس وقت میں نے مقفیت کر دی جس نے کلمہ پڑھا ہمیں اللہ نے وہ دولتیں دی ہیں اس لیے ہمارے اجتماعات یہ ہماری مدلس ہیں کہ اللہ ہمیں نعماتوں کی پہچان بھی دے اور نعماتوں کی قدر بھی دے اس کے فضائل کی روشنی میں اور اس کے مسائل کی روشنی میں کہ اگر اس نعمت کو اس طرح استعمال کیا تو کتنی سخت پکڑ ہے اور اگر اس نعمت کو اس طرح استعمال کیا تو اللہ کتنا نوازیں گے کتنا نوازیں گے کہ پشتوں تک پوتے پر پوتے اور ان کی نسلیں جیسے صحابہ کی نعمت کی قدر کی اسلام کی ایمان کی وہ اور پھر ان کے تعبیین تعبیرات حتیہ کے مستورات حضرت خولہ حضرت بریرہ اور ازواج ان کی کہ کیسے قربانیاں کیسے متاثر کتنا اللہ نے نوازا اور ان سے اللہ نے دین کا کام کیسے لیا اس لیے میرے بزرگوں میں عرض کر رہا تھا ایک ہے زندگی گزار کر دنیا سے جانا اور ایک ہے زندگی بنا کے جانا اس پر جو میں سنا رہا تھا کہ حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کارگزاریاں بہت آتی ہیں اتنا بڑا مجموعہ ایسی کشتی ہوئی ایسا ہوا ایسا ہوا اور پھر کبھی پوچھتے تھے ایک مرتبہ شری لنکا میں ہم تفت پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت جی رحمت اللہ عرب اور کاغذاری ہو رہی تھی اور ایک ساتھی سنا رہے تھے ہمارے یہاں اتنی مسجدیں اتنی مسجدوں سے اتنی جماعتیں اتنے چار مہینے اتنے چلے اتنے اندر اتنے باہر اور کیا کیا سنا رہے سارا سنایا حضرت جی رحمتہ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو ان کا اپنا اپنی مسجد کے ساتھ کا تعلق کیسا ہے اور قرآن کی آت پر ہی آئے یو ہماد یو ہبون آئے یو ہے لمبی فلا تہ سبند ہوں بے مفاد ایک قسم وہ ہے جو صرف اپنا نام چاہتے ہیں ہم بھی تھے ہم بھی تھے ہم ہیں ہم بھی کرے کوئی مرے کوئی تھکے کوئی پچے کوئی نام ہمارا ہو فلا تہ سبند ان کو اللہ کے عذاب سے بچا ہوا میں سمجھنا یہ قرآن کہہ رہا حضر جی نے وہ آج تک مجھے آج ہے کئی سال بیس پچیس سال سے زیادہ ہو گئے شری لنکا میں وہاں تخت پر بیٹھے کر اور کے کرے ایک ساتھ کہ ان سے پوچھو ان کا اپنا اپنی دو گشتوں کا اپنے سہرونے کا اپنے چلے اور اس کے ساتھ اپنی کمائی اپنا خرچ اپنی گھریلو زندگی اپنی معاشرت اپنے معاملات یہ ساری چیزیں دین کے ساتھ ہیں یہ ہندو یحمدو اپنی تعریف کے پل پر ہم نے چاہتے ہیں ہم بھی ہم تھے ہم بھی تھے ہم بھی تھے بیمار لنیہ پھیلو کرنے والے کوئی تھکنے والے کوئی قربانیاں دینے والے کوئی ہمارا نام ہمارا نام ہم بھی تھے ہم بھی تھے ہم بھی تھے جس کو چاہے دھوکا دے دو اللہ خود کہتے فلاں سبند ہو بے وفاظت میرا لاداس کرے کوئی اور یہ نام چاہے ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا ہوا مت سمجھنا اس لیے دوستوں ہماری یہ مجلسیں ہمارے اجتماع یہ صرف تقریر تقریروں کے نہیں ہیں باتوں کے نہیں ہیں سب سے پہلے کہنے والے کو جس بات کو کہہ رہا ہے خود اس پر عمل کر رہا ہو کیوں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور کی ذات بابرکت جو پیغام آپ نے امت کو دیا ہے جو اشادہ آپ نے فرمایا ہے سب سے پہلے اس پر عمل حضور کا <تصفح> <تصفح> اللہ کی ذات کا تعلق اللہ کی عظمت اللہ کے سامنے رونا دھونا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے لمبے سجدے ہمیں فتوا وہاں مدینہ مکہ مکرمہ میں تھے ایک عرب ساتھی ہمارے تھے کہنے لگے کہ آج میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں جہاں کبھی گئے نہیں آؤں گے چلو بھائی وہ ہم کو لے گئے کہ وہ جگہ ہے کہ ایک صحابی حضور رکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آگے رات کو گھر سے نکلے مسجد نبی میں آئے حضور گھر میں نہیں تھے حضرے میں نہیں تھے کہ برابر قبرستان وہاں گئے جنت وقت وہاں بھی حضور نہیں تھے اب آدھی رات اندھیرا اس وقت لائے تھے اور یہ کچھ نہیں تھا کوئی گلی کوئی محلہ نہیں چھوڑا کہ کہیں زیارت ہو جائے اور یہ یاد رکھنا یہ بات یاد رکھنا من جدہ و جادہ عربی میں یہ کہاوت ہے جو ڈھونڈتا ہے اس کو ملتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اس کو ملتا ہے جیسے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو ملا تھا ایک پادری کے پاس لہرتے تھے وہ مر گیا دوسرے کے پاس گئے اب پورا خاندان آگ کا پجاری کا آگ پوچھتے تھے تیسرے کے پاس آئے کہنا بھائی یہ مرا وہ مرا تم بھی بیمار ہو گئے اے تمہارے پاس تمہارے بعد پھر ہم کہاں جائیں گے تو اس بادری نے کہا کہ سنو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کا وقت ہو گیا ان کو لگ گئی فورن ارے کہاں آئیں گے کہ وہ عرب میں آئیں گے بس اتنا سننا تھا جیسے کہنے بھائی زندگی بدلی کے کیسے کہ رائل گئے تھے کیا کیا عادتیں تھیں کی؟ لیکن اللہ نے جب چار مہینے لگوائے اور کیسے عادتیں بدلی کیسے تحجیب گزار اور کیسے شاخ کے پابند اور کیسے فرائض اور حلال کی کمائی اور بچوں کی بھی تعریف زندگیوں میں جلتی ہے <laughs> <laughs> <laughs> عرب میں تو حیرت سلمان نے پوچھا تھا کہ وہاں بھی آدمی تو بہت ہوں گے کیسے کیسے پہچانیں گے کہ یہ نبی عقل زمان ہے کوئی علامت کوئی چیز کہ ہاں ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے دوسری نشانی یہ ہے کہ حزیہ کا مال قبول کرتے ہیں اور تیسری نشانی ان کے مونڈے پر ایک کبوتری کے انڈے جیسی بورتی گوشت کی وہ خاتم وہ نبوت کی محور ہے یوں کہتے ہیں یہی لائبریری میں ہی ہمارے دعا جو تھے نا اللہ اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ شاہ عبد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے جس کے لگتی ہے وہ لگتا ہے جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے اور جو لگتا ہے خلا اس کو چلاتے ہیں لگ گئے اب سلمان کو کافلا جا رہا تھا بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو یہ جی ہم تو آرپ جا رہے ہیں میں چل سکتا ہوں لے لو کافلے والوں نے لے لیا راستے میں سارا کھانا پینا جو کچھ تھا ختم ہو گیا جبھی آپ کیا کریں کہ ایک ایک اجنبی آدمی اس کو بیشو. تو حضرت سلمان کو قافلے والوں نے ایک یہودی کے ہاتھ بیچا اور اس یہودی نے ان کو باغ میں کام پہ لگایا درختوں کو پانی لینا خجر اتارنا یہ وہ ایک دن باغ والے کے چچا کا لڑکا آیا اور بہت آن شائ بک رہا تھا تو اس کے باغ والے نے اس کے چچا کے لڑکے نے کہا بھائی کیا بات ہے کیا ہوا اتنی گالیاں اتنا برا ارے کیا بتاؤں تم کو یہاں ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں بات سن اوپر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی نے جب اللہ پاک پہنچا رہے ہیں جب آدمی چلتا ہے تھکتا ہے پچتا ہے کھلا راستہ دکھاتے ہیں وہ لبی نہ جا حد پینا وہ لبی راستے ہم ہیں ایک نہیں کتنے راستے کس کس راستے سے پہنچتے ہو کبھی نماز کے راستے کبھی چلے کے راستے کبھی تعلیم کے راستے کبھی تشریح و ذکر کے راستے کبھی رات کے اندھیرے کے موٹے آنسو کے راستے اللہ تک پہنچتے نیچے اترے تو بابو سے کہا مجھے تھوڑی دے کے لیے میں فارغ نہیں کام کرو گارے نہیں گیا پھر ایک موقع پر موقع ملا تو تھوڑی سی کھجورے سزتے کی لے کر گئے حضر رقم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قیام تھا جس جگہ صحابہ بھی تھے تو یہ دیکھا حضرت سلمان نے آ کہا یہ آپ لوگ بہت لمبا سفر اور پتہ نہیں کب, کب کھایا ہوگا کیا کھایا ہوگا یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی کھجورے ہیں آپ حضرت صلی رقم سمر نے فرمایا ہم سطح کا مال نہیں کھاتے وہ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان کے لہر دوڑ گئی کہ ایک کے بعد ایک کے بعد اللہ پاک راہیں کھول رہے ہیں چلے گئے اپنے باپ میں کام کرتے رہے ایک دن موقع ملا تو کچھ حجیے کی کھجورے لے کر آئے <laughs> کہ وہ تو آپ نے قبول نہیں کسی چھت یہ تو حجیے کی ہاں رکھ لو ہم لیتے ہیں ادیا قبول کر اب انتظار ہے وہ مہر نوت کیسے دیکھوں سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سلمان پیچھے بیٹھ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑی تھی اب چادر کے نیچے وہ مہر اس میں کیسے دیکھو لیکن کیا یوں کہ مسل مشہور ہے مسل مشہور ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے جب خدا مہربا ہوتا ہے کنواں خود کھنچ کے آتا ہے زمزم کا کنواں کہاں ہے زمزم کہاں ہے مکے میں اور گھروں میں کتنا آتا ہے کوہ خود کھینچ کے آ رہا ہے وہ زمزم جس کے لیے حضور احکم سرف نے یہاں سے فرمایا تو عام وامن شفا سکمن کھانے والے کے لیے کھانا ہے بیمار کے لئے دوا بھی اسی میں بیمار کے لئے شفا بھی اسی میں اب حضرت سلمان پر لگی ہوئی ہے کسی طرح مہر نبوت خدا خدا ہے بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے کیا کہنے اللہ کے رحمان و رحیم وہ سلمان وہ گھرانہ وہ سفر وہ کیونکہ جب آدمی تھکتا ہے پچتا ہے قربانیاں دیتا ہے اور کسی سے کچھ ایک اللہ کی لو لگاتا ہے اللہ راضی ہو جائے نبی کے آنکھیں سنڈی ہو جائے آپ کا اتباع کر رہا ہے اللہ نے ہوا چلا دی ہوا پر اللہ کا قطر اللہ نے ہوا اتنی زور کی ہوا چلی کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گر گئی اور وہ مہر نبوت نظر آگے بڑھ کر سلمان نے بوسا لے لیا اشد اللہ اشد اللہ انہ کا رسول آفی اللہ کے سچے رسول کہاں سے چلے تھے کیسے چلے تھے کہاں بیتے تھے کیا کیا محنتیں کی تھی اب اللہ کے سن اور یہ وہی حضرت سلمان رضی اللہ علیہ ہے کہ جب دشمن نے مکہ مدینے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور بڑی فوجوں کے ساتھ بڑی فوجوں کے ساتھ کہ رہے مکہ نہ مدینہ نہ مکے والے نہ مدینے والے کسی رو کیا کرنا چاہیے اس میں مشورہ دینے والے حضرت سلمان انہوں نے کہا ہمارے یہاں سے جب کبھی کوئی دشمن چڑھ کر آتا ہے تو ہم خندق کھودتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی رائے پسند کی اور ان کی رائے پر وہ خندق میں جو دس دس جگہ دس آدمیوں کی جماعت دس آدمیوں کی بات صحابہ کی تم یہاں سے لے کے یہاں تک کھودو تم یہاں سے لے کے یہاں تک کھو جیسے ہمارے بڑوں نے ہم کو بتایا کہ اس مسجد میں کام ہو رہا ہو پابندی سے روزانہ کے ہفتے واری ماہانہ سالانہ گھر میں کاروبار میں ہر جگہ <laughs> کہ اللہ پاک ان کی کیسی مدد کرتے ہیں <laughs> وہ کھول رہے تھے اور جب تھک جاتے تھے دوسرے, دوسرے حصے والے کے گھبراہ مت ان شاء اللہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے جیسے کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ جس مسجد میں کام نہ ہو جس مسجد میں کام ہے وہ اپنا دشک دوسرا کش وہاں شروع کریں شہروں کا وہاں شروع کریں وہاں والوں کو تیار کریں تو مسجد اور ایسے کتنی مسجدیں تیار ہوئی اور کتنے گاؤں کتنی بستیاں ہوتے ہوتے کھوتے کھودتے ایک چٹان آئی اور چٹان کیسی سب کے کنال پھاوڑے سب نے جواب دے دیا اور وہ خود نہیں رہی اور وہ کام ادھورا ہے اور صحابہ کا ایک مزاج تھا جس کام کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے چاہے جو کرنا پڑے جتنی بڑی قربانی لینی پڑے کام پورا کرنا ہے چٹان ہے سب کے حد جو کھجوریں تھیں وہ بھی ختم پانی پینے کو نہیں ہے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے اور حضور پاک وسلم کے جناب میں اللہ کے رسول اس لیے تو قرآن نے خود کہا ہے بھائی لا تنازع تم کے شہید پر ادو جب تم کسی مسئلے میں اٹک جاؤ جب تم کسی کے میں نہ ڈر جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اللہ کا حکم کیا ہے نبی کی سند کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے نبی کی سند کیا ہے انہوں نے فوراً حضور کے حاضری ایسی چٹان آئی ہے اور ابھی کام باقی ہے اور ہمارے پاس تو کھانے کو کھجور نہ پانی پینے کو پانی حضور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا لے کر واپس ہوں اوہو بھائی بڑی پریشانی ہے اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری مدد فرما جیسے ہمارے بعد اچھا تمہاری مسجد میں گشت نہیں ہے تمہارے یہاں تمہاری مسجد کے چار مہینے والے کیا تین ہی ہے پانچ ہی ہے پچاس تو نمازی ہیں چار مہینے والے تو نہیں ہیں سب حضور نے خالی دعائیں لے کر واپس نہیں کر دیا نفس نفیس یوں کے یہ پرانے یہ پرانے یہ ملکوں کے سفر کیے ہوئے جب تک خود اپنی ذات سے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے نیا مجمعہ نہیں آئے گا اس لیے تو موض صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے باتوں سے باتیں عمل سے عمل اور قربانیوں سے قربانیاں وجود یہ سارا پرانوں کا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہم کو بتا دیا کہ کام اس طرح ہوتا ہے اس لیے مانا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضور پاکم کے بارے میں کہ صحابہ نے پوچھا تھا اما جان سے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے تو اما جان نے پوچھا تھا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو اسی کے سلسلے میں مولانا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضور کا تعارف کرا کہ حضور کہ عملی قرآن عملی قرآن ہم تو قرآن پڑھتے بھی نہیں اور پڑھتے ہیں تو کتنا غلط پڑھتے ہیں سین کو شین شین کو سین اور پاپ پرتاپ ہے اسی لیے کہ تدریز پڑھنا بھی ضروری ہے صحیح پڑھو اور یہ ماراج صاحب رہن سر بہت فرماتے تھے اس محنت میں اپنا مزاج کھیتی والے کا بناؤ جیسے کھیتی پچاس بیگھا زمین ہے اور قسم قسم کی پیداوار لینا چاہتا ہے لیکن سب سے پہلے اس کے اندر جتنی خدیو گھاس ہے جتنے کانٹے جتنی جنگل سب پر جل سمیت کو کھیر کے پھینکتا یہ دن زمین ہے اللہ کا غیر جس جنگل میں اندر جگہ لیا ہوا اس کو نکالو لا الہ لا الہ کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں الا اللہ ایک ذات اللہ یہ پہلے دن کی دعوت ہے کہ کھیتی والا سم نکالنا پھر بیج کے بویا کا جب زمانہ ہوتا ہے تو عام طور پر پچھلے سال کا تو سارا کھا ہے اور بیج بہت مہنگا ہے کہ چاہے بیس بھاؤ میں لینے کے لیے وہ بیج لاتا ہے اس کو بکھیرتا ہے پھر خالی بکھے نہیں دیتا اس کو پانی دیتا ہے صاحب رحمۃ اللہ تھے ہماری اس محنت میں کہ یہ نصرت یہ ہے ہجرت اور ایک ہے نصرت کہ نصرت نبی کے لگائے باغ کو پانی دینا نبی کے لگائے باغ کو پانی دینا ایمان کی جڑیں مضبوط ہو نمازیں جاندار ہو حضور والی نماز کے قریب جا رہی ہو اخلاق معاشرت معاملات کھانا کمانا جسے وہ کچھ حضور نے بتلایا کاشکار کا کہ وہ بیج ڈالتا ہے دیکھنے میں پی گیا لیکن بیچ کی قربانی ایک دانہ انگور کا ایک دانہ تربوز کا کتنی کتنی مٹوں میں نیچے واہر اللہ واہ واہر اللہ لکڑ ہند پل ہو وہ لکڑ شکر پل ہو وہ زمین کا جگر فاڑ کر اس دانے کو پاپل کی شکل میں پھر اس کو بڑھاتے ہیں اور یہ تاشکل اس کو پانی دیتا ہے اس کو مہاراج صاحب ہندوائے فرماتے تھے کہ کاشکال بھی جب پانی دیتا ہے تو پہلے پانی چیک کراتا ہے کڑوا ہے کھارا ہے صحیح ہے پانی ہو صحیح ہو پورا ہو انگور کو کتنا چاہیے شریفے کو کتنا چاہیے جہوں باجرے کو کتنا چاہیے کہ پانی ہو صحیح ہو پورا ہو اور وقت پر ہو پھر خدا اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے زمین کا جگر پھاڑ کر کیا لہلا آتے ہیں کھیت چاولوں کے کھیت گیہوں کے کھیت پھلوں کے باغات میرے بادام ترگے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی انما مسلی انسلی انما ما مسلم اللہ حضاء والی سن کما قال عالی شرچ میری مثال اور میرے ساتھ اللہ نے جو علم و ہدایت بھیجی علم ویدا قرآن ہدایت بھیجی اس کی مثال مسلادھار پانی کی ہے پہاڑوں پر, پر بھی گرتا ہے سمندروں میں گرتا ہے زمینوں میں گرتا ہے کہیں جعفران اگاتا ہے کہیں سمندروں میں موتی مونگے اور کہاں کہاں کے کہ پاری کہ جب کہ حضور نے مثال دی کہ میرے والے علم کی مثال اس موسلادار پانی کی چلے تاجروں میں کاشکاروں میں غریبوں میں مردوں میں عورتوں میں عوام میں زبان میں جو نبی والے پانی کو پیے گا جو نبی والے علم کو لے گا تیسرا نمبر اس لیے ہے علم و ذکر جو کہ سوچ سیکھے گا اور عمل کرے گا کہ وہاں سے افران وہاں کیا کیا اور یہاں کہ یہاں ایمان یہاں تقویہ یہاں توکل یہاں اللہ کی محبوبیت اللہ کے یہاں کی مقبولیت اور یہاں بڑی بڑی جنگوں کے چینل سودے چینلات مولانا احمد لاٹ صاحب دیا نات چینل پر دو ہزار پچیس کہ جس طرح پیاس لگتی ہے آدمی پیاس میں پانی پیتا ہے حضور نے اپنے پورے علم کی اور جو قرآن آپ کے ساتھ آیا اور جس کے لیے آپ نے بڑی, بڑی بڑی بات سے بس پیشن کو یہ فرمائی کہ اگر اس قرآن کو تم نے تھام لیا زندگی میں اس کو جھگے لے لی جس کو حلال کہا حلال جس کو حرام کہا حرام تو پھر تو بھی تم ہی تو ہو کوئی تمہیں خرید نہیں سکتا کوئی تمہیں بیچ نہیں سکتا تمہارے جذبات تمہارے خیالات تمہاری نیتیں تمہاری پاکدامانی تمہاری تمہاری کسی صبت کا کوئی سودا نہیں کر سکتا لفظ اب دلہ وب نے فرمایا خدا کرے ہم اس کو سمجھیں کہ جب اسی لیے یہی پانی مدینے والوں کے پاس پینے کو پانی کا نہ کھانے کو کھجور اتر کر ہی سے سوے اوم آئے حضور ہیرا میں فاد کیا کرتے تھے اتر کر ہی سے سوئے قوم آئے ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے آپ کے نسخے نے مدینے کی بھوک مدینے کی پیاس مدینے کی جو کچھ خراب ساری کہ اب اس کو یسری مت کہو یہ مدینہ طیبہ ہے اس کی مٹی اس کی ہوا اور اس میں کیا کیا انوارات کی بارشیں ہیں اب تک مدینہ منورہ کی کھجوریں دنیا کیتنا کھا چکی ہوں گی جن کے پاس کھانے کو کھجور کا دانا نہیں تھا حضور کے پاس کھجوریں تھی ایک صحابی کہ انہوں نے رکھ لیتے کیونکہ رسلیوں میں کے لیے گھر والوں کے لیے وہاں بھی پوچھنی ہے تو پھر حسن جوہار دے دی جن کے پاس کھجور نہیں اب ان کی ہیں یہ ہے اتفاع سندر نبی کے سال چلو نبی کے کہے کو مانو نبی کے کہے کو اپناؤ اور اس سے زندگی بنتی ہے صرف زندگی گزارنی نہیں ہے زندگی بنانی ہے اور زندگی بنے گی تقرے سے زندگی بنے گی ایمان سے زندگی بنے گی نوالوں سے زندگی بنے گی پرانی زندگی سے زندگی بنے گی شرم و حیا سے زندگی بنے گی پاک دامانی سے کہ وہ بنی ہوئی زندگی کا نمونہ محمد الرسول اللہ جس زندگی پر چوبیس گھنٹے خدا کا پیار خدا کی طرح سے رحمتیں جو وہ لقن کانا لکم فی رسول حسن تمہارے نبی تمہارے نمونہ زندگی ہم نے دی ہے تمہیں اب تمہیں اختیار ہے اس کو ضائع کر دو برباد کر دو معمولی معمولی بلکہ گناہوں پر فرض کر لو اس کا بھی اختیار ہے چوری ڈکیتی ربتیں جھوٹ بس ہری جاری رشوتیں سود جھوٹ اس پر بھی زندگی رہی ایمان تقلا توقل صبر تحمل اللہ پر رالی کرنا تنہائی کے آنسو یہ زندگی ہے یہ, با... یہ کہ جس طرح حضور کا علم پانی کی طرح اگاتا ہے سب جگہ یوں کہ یہ علم سے بھری ہوئی زندگی یہ قرآن کو اپنائی ہوئی زندگی گھریلو زندگی کاروباری زندگی سماجی زندگی انفرادی زندگی اجتماعی زندگی وہ سارا قرآن نے دیا ہے کہ جب تم اس کو تھام لو گے اور زندگیوں میں جھگیر لو گے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مجمے ہوتے ہیں اور یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ خالی تقریر سچ سے اللہ پاک کہنے والے کو عمل کی تحقیق میں اور سارا مجمہ نیت کے ہمیں نیت ہمیں عمل کرنا ہے ہمیں اس دعوت کو اپنانا ہے اس کے لیے کھیلی والے کی طرف دلوں کی دنیا سے سارا غیر جتنا ہے جس میں پھینکنا ہے ان اللہ کا بیج اللہ ہی سب کچھ اللہ ہی سے سب کچھ اس کا بیج دل کی زمین میں بونا ہے پھر نبی والے علم کے پانی سے اس کو پانی دینا ہے یہ ایمان بڑھے گا یہ ایمان ترقی کرے گا یہ ایمان کمال کی طرف چلے گا اور جب ایمان آئے گا تو یہ ایمان لاہیں دکھائے گا یوک میں مل رہا ہی جو اللہ کی ذات و سفارت پرمان بناتا ہے اس کے دل کو راستے دکھ دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ بولنا نہیں چاہیے یہ بولنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اس کے دل کو آنکھیں کھلتی اسی لیے قرآن نے کہا لاتا عمل افسار لاتا عمل افسار والا کن تمل قلو الصدور آنکھوں کا انداپن انداپن نہیں ہے جب के کے اندر کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جیسے کسی کے دو آنکھیں نہ ہو تو دیوار سے ٹکراتا ہے گلے میں گرتا ہے کچڑ میں اور کسی گاڑی سے ٹکراتا ہے اس میں کیا آنکھیں نہیں ہے کیونکہ جب اندھے ہو جاتے ہیں تو خدا کو پہچانتے ہیں نہ को کو سمجھتے ہیں نہ خدا کی نبی کا کیا کہ آپ کا مرتبہ آپ کی سنتوں کا احساس اور اس کو سیکھنا آپ کا والا علم کہ والد اندے ہو جاتے ہیں تو اللہ سے رسول سے آخرت سے عذاب سے ثواب سے اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے خدا ہمارے دلوں کو روشن کر دے ایمان سے اعمال سے افلاق سے حضور والے علم سے قرآن کے علم سے کہ یہ ہمارا تیسرا نمبر ہے اس کو سیکھنا سکھانا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پر لگی تھی کہ آگ کے پجاری کیا بنے کہاں سے کہاں پہنچے قربانیوں پر یہ ہوا میں کا ہے سر گرو نے جس شاہزادے کا واقعہ ہے بادشاہ تھا اس کا ایک بیٹا تھا بادشاہ چاہ رہا تھا کہ میرے بعد کا گدی پر یہی یہ آئے گا اور پتا نہیں کیا کرے گا تو میرے بعد میرے والا جو کفر و شرکا مذہب میں وہ تو اس کو جادو سکھانے کے لیے اس کو بھیجا لیکن یہ کہ جب کسی کے قسمت جاگتی ہے جب اللہ کسی کا نصیبہ جگاتے ہیں روزانہ دربار سے جا رہا ہے اور سب جمجھتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے اس کاہم کے پاس اور اس جادوگر کے پاس اللہ نے قسمت میں اس, اس کی مدد کی راستے میں ایک مول صاحب مل گئے اور مول صاحب نے اس کو کلمہ سکھایا اور کلمے کی طاقت ایمان کی طاقت ایمان کا نور ایمان پر اللہ کا فیصلہ وہ جتنا جتنا سن ایک دن راز کھل گیا آیا دربار میں ایک آدمی کو آنکھوں کی تکلیف تھی اب وہ بھاشا کا آدمی کوئی علاج میں کسی علاج میں کمی نہیں لیکن کوئی علاج کارگر نہیں یہ آیا سے کہ مدرسے صاحب کے پاس سے پڑھ کے اس نے کچھ پڑھ کے کی دم کیا اس کے آتے وہ سارے دربار میں ارے اچھا ہو گیا اچھا ہو گیا پاشا تک خبر پہنچی تو ہو میں تو اس کو جادوگر بنانے بھیجتا تھا یہ تو پتا نہیں کیا ماحول بن کے آیا ڈوبو دو اس کو گرا دو پہاڑوں کا سفر کراؤ اور اوپر چوٹی سے پھینکو مر جائے آپ ختم ہو جائے بادشاہ کا کہنا تھا لے گئے اوپر سے گرایا لیکن فرشتوں نے ایسا لیا جیسے ماں اپنے بچے کو گود ملے جیتا جاگتا ارے مرا نہیں کہ مرتا تو وہ ہے جس کو وہ مارتا ہے اس کو سمجھ رہی سفر کراؤ جیسے لوگ جاتے ہیں نا پکنک کرنے جب گہرا پانی آیا تو وہاں ڈال دو وہ بھی کیا وہاں سے بھی جیتا جاتا ہے ارے تم ہرانی تم مجھے مارنا چاہتے ہو اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں جو کہوں وہ کر لو کیا پھانسی لٹکاؤ مجھے پھانسی پر لٹکاؤ اور کچھ بھی نہ توپ نہ گولا نہ لیو جن اتنا کہہ کر بس میں حاضر غلام کر کے کہ قید تیر چلا دو میری لاش نیچے آ جائے وہ تو سب یہی چاہ رہے تھے تا کہ کسی طرح بھاشا بھی یہ چاہ رہا تھا پبلک بھی یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح یہ تا مرے اور ساپ کٹے لگتا یہ چلا بس میں رب حاضر کس اللہ کو میں مانتا ہوں اس کے نام کی طاقت دیکھو وہ کتنا طاقتور ہے وہ کیسی قدرت والا ہے وہ کیسا ہے اس کے نام جب چیز چلایا لاشٹ نیچے آ گئی لیکن پورا ملک اور پوری قوم جتنی تھی وہ سب وہاں جما دی اس منظر کو دیکھنے کے لیے سب نے ایک زبان امر ناتھ رب حال غلام امر نات رب آج کے بعد ہم بھی اس اللہ کو مانیں گے جس کے نام کیے طاقت اس <سؤال> لیے جو ہمارا فکر ہے نی وہ یوں نہیں ہے خدا کرے ہم چھ نمبروں کو اس کام کو سمجھیں اور اس کے لیے محنت کر کے اپنے اندر میں اس کو اتاریں اور سب سے پہلا کہنے والا ایک کی قربانی پر پوری قوم لیکن اللہ حفاظت فرماوے اللہ حفاظت فرماوے جب زندگیاں وہی بات آوارہ گردی میں من منمانیوں میں سی جی کی چاہتوں میں جب لگتی ہے تو پھر اس لیے میں نے کہا ہے کہ ایک ہے زندگی کا گزارنا اور ایک ہے زندگی کا بنانا جب آوارہ گردی میں من منمانی میں سی جی کی چاہتوں میں دنیا کے نقشوں میں تو پھر وہ سامری جو حضرت مشار فلام کا آ آس آدمی تھا حضرت مشالی شام گئے تھے دعوت کے تقاضے پر اور اس نے یہاں جادو کیا اور مچھر بنایا اور کہا کہ اشالی شام سے غلطی ہو گئی خدا تو یہ تھا اس کی وجہ سے وہ خود مرتد ہوا اور پوری قومی کے ہزاروں ہزار برباد ہو گئے جب زندگیوں کا وقت برباد اور آوارہ گرجوں میں اور اپنی منمانیوں میں اور اپنی جی ہاتھوں میں لگتا ہے تو ایک کے ہاتھوں لاکھوں برباد ہوتے ہیں اور جب اپنے من اسی لیے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونے میں دی جب حضور کے نمونے پر اتباع سنت پر شریعت سنت کے مطابق رکھے گی تو ایک ایک ہر ملکوں کی اور قوموں کی ہدایت کا سبب بنے گا اس کے لیے محنت ہے اس کے لیے قربانیاں ہے یہ خالی باتوں سے نہ میرے میں آتی ہے نہ آپ میں خدا ہمیں تمہیں اس کے لیے قبول فرماؤ اس لیے اب اس کی کتنی بات اس من میں میں کسی کو پتا نہیں میری خود کو کہ یہ بول رہا ہوں یہ بھی بات پوری ہوگی اس سے پہلے اس لیے فیصلے کرو زندگیوں کے فیصلے کرو زندگیوں کے آج کے بعد جتنے سانس ہیں آج کے بعد جتنے گھنٹے گھڑیاں جنرا ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے محمد صلی اللہ زندگی ہر گر ہر گھر ہر, ہر, ہر فرد بشر تک پہنچ جائے اور خدا ہمیں استعمال کر لے اور مرتے مرتے ویسے حضرت آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو جمع کیا تھا بے تو ہم تو ہمارے بات کیا نعبد نبود اللہ حقبر تھا ہم آپ کے بعد وہی جس کے آپ عبادت کرتے یوں کہ اپنے ما... اپنا گھروں کا ماحول اپنے بچوں کو تو خالص اللہ ہی سب کچھ اسی سے سب کچھ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا اقتبا قرآن کی تعلیم اس کو سیکھنا سکھانا اور اس کے آتی ویسی زندگی بنانا اور اس سب کے نتیجے میں آخرت میں ہنستے کھیلتے ہنستے کھیلتے سکرات لوگ رو رہے ہیں اور یہ فرشتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کبر بھینچ رہے قبر بھینچنے والی دنیا کے اندر دفن ہو گئے اور فرشتے سنا رہے نم کر جیسے دلہن دلہن سوتے ایسے پھر حشر کے میدان میں اور پھر چوک نہ چھوک وشیف الب بہو جنتی سو رہا جنہوں نے یہ شفت پیدا کی ہوگی میں نے کہا تھا کہ حضرت جی گہرحمت العلال فرمایا تھا کہ زندگی کہ صفات سے آراستہ کرنی خالی تنیک کا بھی انگور ایسے ہے اور انگو جیسے اس میں کیڑے نہ ہو یہ زندگیاں حسد سے کپٹ سے کیڑے سے کسی کی تحقیر سے لوگوں کو ستانے سے اس سے پاک ہو کر اللہ کے تقرے کے ساتھ بن رہی ہو تو یہ جھوک در جھو وسی اللہ یہاں تک جنت کے دروازے پہ پہنچ گے فرشتے سلا سلام تم تم فتح سلام کو تمہارے پہ سلام ہے تمہارے رب کا آگا جنت میں جس کے لیے تم لکھے اللہ نے تمہیں وہ بات یاد رکھنا کہ دی ہوئی دنیا سے اللہ نے آخر بنانے والا بنا رہے. اور اس کی یہ محنت ہے اس کی اس محنت کی یہ شکل ہے اللہ ہمیں ان ساری غلط شہریوں سے نکال کر ہم بندے اللہ کے ہیں امر کی رحمت لے کے بندگی کے لیے ہیں نبی کی چال کرنے اور ندی کے استفا کے لیے اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے عالم کے چار قمتوں میں ہواؤں کی لہروں میں اس کی دعوت دینے کے لیے اور چلنے کے لیے تیار اب بتاؤ ہمت کر کے جو کے فیصلے کون کرتا ہے